اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنزمے سے نکال دیں گے اور تم ہمارے دیں پر کچھ ہو جاؤ تو انہیں ان کے رب نے وہی بھیجی کہ ہم ضرور ضلموہے کو ہلاک کریں گے